الحمد لله العلو العلو العلو والصلاة والسلام على النبي الله المصطفى الذي ملقان نبيا ہلینجتب امف او بل شیخ اصبح الشدي لمن اناب الي آمن بالله صدق الله مولانا العظيم صدق وبلغنا رسوله النبي القديم الامين ان الله وما فَكَذَا يُصَلَّى عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا نال محبت نال بلند پڑو سوا تویا رسو بلہ والا گیا سید دیا ہبی بل سدا تو سولہ مالک گیا سیدھی رشور آلک و سی یا وما یو میرے شیخ مکرم میرے ہادی میرے رہنما حکیم الامت مفقر اسلام مجدد دین و ملت دانے فتنہائے فرنگ خواجہ محبوب فرید سی العالی دیگر علماء کرام کرائے علماء کرام اساتذہ آستانہ علی علی پور شریف باہر تو آئے ہوئے مہمانان نگرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دوستانے گرامی کوئی تسنو والی گل نہیں نہ بناوٹ ہے نہ تسنو ہے نہ آج یہ حقیقت ہے کہ میں جہاں گندہ بندہ نرا گند کا ٹوکرا ایسے عظیم سامنے گفتگو لائق نہیں ہاں یہ ضرور ہے کہ اگر میری گندگی کو دیکھ کے میری برائئی کو دیکھ کے اے سڈے ہادی اور رہنما اگر میرے کو اپنی بار قبول فرما گئے احسان عظیم ہے سبحان اللہ خدا گواہ ہے دوستو کوئی تسن نہیں کوئی بناوٹ نہیں ہے یہ میرے دل کی آواز ہے باد تشریف لیا تھا گہرائی خوش آمدید شام چھوڑی بیٹھے آپ دے حکم شریف دی پرکت گننے کے تعمیل کرن واسطے حاضر تھیں چند گال سب تو تہلے اپنی اور اپنے تو بعد تھری سلاح واسطے عرض کرے اور عرض کرنے کا مطلب یہ ساڈے ہادی ساڈ رہنما خدا کی کسم کر گیا تھا مولاسم دوستو اصلوں پورے تھے اصل کچھ کے باپ بھول سب ماں ماں بھول بھولوائیں جو محبت اور دوستوں نے سب متا فرمائی انا دے زیر سایا یہ چند تاں کر پیا کہ انہوں نے ہستیاں کی برکت نال اللہ تلا مینو بھی تھوفی پتا دوست لا شریف مولا جلب آ حکم شریف اپنی مخلوق واسطے اپنے بندہ واسطے وت جا من گنے، او خاص بندہ اور مرا نہ منے انکار چ کرے وہ ول رد آولا شریف مہولا چلو آلہ نے فرمایا فرمایا کہ لوگوں کے پچھوں چلائے مفہومن ارض کر لفظی ترجمہ نہیں مفہومن ارض کر لوگوں کے پچھو چلائے کہ جنہاں دا رخ میں مولا دی طرف ہوں. نہ لالچ کی بنا دی بنات بنا تے نہ دنیاوی مقاصد کو مد نظر رکھ کے ان لوگوں کے پیچھے چلنے بلکہ شریف مولا جلا نے مہربانی فرمائیے اس خاص احسان فرمایا ہے دوستو اگر مولا کہ بندے کو اقل دماغ اور دل ایسا عطا فرما دے کہ جڑا حق اور اہل حق کو جانن دی کی سمجھن دی صلاحیت رکھتا اے مولا سونے دی کی رحمت و دل دماغ اقل، سوچ، سمجھ، فکر اے مولا سونہ اگر ایسی عطا فرما دے کہ جیری اللہ، اللہ تبارک و تعالی دے نبیان، رسولان اور اودے مقرب بندیاں دی تعلیمات کو سمجھن دی قابلیت رکھ دی ہوئے اے مولا سونہ دے بہت بڑا احسان ہے اللہ اقبال میں ایک واری اپنے روحانی مرشد مولا روحانی سیر دریائے نیل تے گئے تو میرے مرشد نے سورت تاح دی تلاوت فرمائی وہ سورت تاحا دی تلاوت شریف دی برکت نال دریائے نیل روشنو روشن ہو گیا جا روشن کیا نا میں اکبال فرم گوتے خاندان میں کو نظر آیا اور آکار بکا گا پی آئی چیخو پکار کرے گا پیائی آدھا کیا مولا ایک دفعہ مہلت دے چاہ دفعہ دنیا سے بل بھیج دے تنال مہربانی فرماویں نہ ایجے جو بھیجے تو ون او دل کے دماغ لے کے بھیجے جی موسا پیغمبر کو دی سمجھنے اگر مولا سونا ایسا قلب ایسا دل ایسا دماغ ایسی نظر ایسی فکر ایسی سوچ تھا فرما دے میں کہ جی حق کو سمجھے حق کو سمجھے اے مولا سونے دا احسان بے نیازی کو سج کے اپنی مخلوق دے اندر جیویں اخلاق تقسیم ان اللہ تعالی کا سما بے نم اخلاق جی تقسیم ہوزیز بستمی نال خلفان کتا بڑی دیر خلفا دار میں آدھا زبانیں حال آدھا حالت یعنی اس کی حالت دس زبان آدھا کھڑا ہے با یزید تے کو نیکیاں کیتیاں جو مولا سونے نے فرمانیاں بنایا فرمایا کتا میک یاد ہے جو اگر مولا سونے نے می کو بنایا یہ بھی احسان ہے تک با جیت بنایا احسان خوف نہ لوگا نہ ہے لالچی بغیر لالچ اور بغیر خوف دے. مولا سونے نے احسان فرمایا کہ اس بے نیاد نے میں اپنا تو سارے میرے تو بیٹھے ہو. خدا کے قسم سارے میرے تو میں اپنا گوگا کریب چبلا یہ ووگ اپنی بار قبول چبو چل انہوں کا احسان ہے اگر پہلے یہ سنو کہ مولا سونے نے ساکو فرمائے اکیا کھولی وغیرہ یار تری تری سال چالی چالی سال والے نال رٹ نہیں گئے اس بے نیاز دشان ایسا نیا عظیم نے اسے ایسی اکھ دیسا دماغ دتا ہے ایسا دل دیا اپنے دل نے دس کہ یار لوگ سچے نہ خوف نہ آیا نہ لالچ نہ آیا نہ تنظیم نہ تحریق نہ تنظیم والے نہ تحریک والے نہ تماشے والے نہ اص فنڈا والے اثارا کما مولا نے احسان ہے کہ اس نے مقرب بندے اور دوستو منہ دی تعریف نہ سمجھا اگر میرے دل دے اندر منہ دی تعریف دا ذرا ذرا برابر بھی خیال ہوا تو میں کوڑا سن منہ کی تاریخ نے یہ میرے دل دی حقیقت جو کرنے مولا سونے نے اپنے پیارے لوگ عطا کو ہدایت, عطا ہدایت رب کائنات وغیرہ لالچ تمے تنظیم تحریک دے نوٹا دے مولا سونے لے جا کھولی ہیں ول نے ساری اکولی ول انہیں لوگوں نے ساتو اپنی بار گاش قبول چفائی اج اسی گل کا نتیجہ ہے کہ اص سو سیدنا معاویہ پاک دے اندر ہیں. پاک بیٹھے جیڑا ارس پاک منا ہی ہیں نا ٹھیک بلا خدا قسم کر گیا اہادیش مبارکہ دے باب اور فتن دیا کتاباں پڑھو بندے دنگ رہ رہے اتنے جہی سمجھ آئی نے اگر میں بالکل بابے دہل آخنا چاہنا اگر میرا کوئی بھی پیر بھائی ہے وہ جتنا بھی بیٹھے اگر جی وہ عملی طور پہ کمزور کیوں نہیں بہ میں کیوں نہ ہوں اگر وہ اعتقاد اپنا وہ سچا بچائی بیٹھا ہے جہاں میرے مرشد پاک نے عطا اگر وہ اپنا سچا اعتقاد بچائی بیٹھے گندگی بیٹھا ہوئے لیکن وت بھی ایمان بچائی وغیرہ کبلا یہ جتان بئی قوم فتنہ دا شکار تھی تاغ کی مولی نرمیش لمحہ فکری والے میں ہاتھ جوڑ کرے میں کوئی وڈی بلا نہیں لگے میرے دل درد خدا دی <سؤال> کہ اگر اس وقت سا قیام توام ظالم تو بچ بننا عزت کا محفوظ راہنا آساڈیا جانا دا محفوظ راہنا مالا کا محفوظ رونا اور مل محبت, محبت دھی نہیں نا دین پاک دال جا لگا میلان ہے کیام دبام مزم کے پورش لسرا کمال ہے جا بندہ نہیں آدھے, آدھے کہ اللہ یہ رب یا رسول نہ لیکن میرا تن بیتا اور اکھی نٹھا تجربہ جڑا میرے مرشد پاک دے جناب گھر درد تعلق وابستہ او دین دنال بھی جڑا اور جا اٹو کٹی دن پتا لگتا تھے یہ کیا دوام سڈا اپنا کمال آئی جی ترٹ گئے وہ کیوں نہیں قائم رہ سکے وہ جی تو ترٹ گئے او کیوں نہیں قیم سکے حالانکہ جد تعلق لوہے لو دلہ اور او تعلق کٹی راگی ہے وتیل کلم خالو نی بوہال الحم یا یہ جرا علم امسان ہے یہ مولا سونے سکاؤن کیا جو ہے نا اسے کو دیکھ کے لیکن اص دی قدر نہیں خدا دی قسم کر ناراض نہ میں سب پہلے اپنا در اور کیتی ہے میں تقدیر ملک کے دے مسائل دے اندرے مسئلہ پڑا ہے کہ مبرم تو ٹلدی نہیں نہ ہو ٹل ٹلدی تے نہ او تبدیل ہاں کبلا استادی المکرم سرکار آپ منہ شریف دے یہ گل سنی آئی کہ میں تحقیق نہیں کہ حضور پیر غوث پاک میرا آپ سرکار کو مولا تعالی نے مبرم دے اندر بھی اجازت وغیرہ جی معلق ہے. معلق ہے. کہ اگر تھی توج تھی ویسی یعنی میں مثال سمجھا کہ اثر دقت ہے یا مگر ملے تے او سردی ادا دیا بھائی اگر تو دھاتا تب بخار آیا گل نہیں سمجھ یعنی وہ بخار کا آونا جا داو مولا سونے نے بندہ دیا کچھ تقدیر مہالک بنائی بزرگ کسے قوم دی تقدیر کسے گروہ دی تقدیر مولا سونا کسے نہ کسی اپنے فکیر معلق فرما چڑتا ہے یعنی کہے نہ کہ قدم نال بندہ اپنے بندہ دی تقدیر کو معلق فرما میں کہ اگر اے اس در تجیا نہیں ملوسی کبلا میں, کوئی میں لگ الحمد کے سم او قائم لیکن دوستان لیکن جرا گرامی میں زیادہ وقت نہ گندا یہ پیغام ہے جناب تک پہنچا ہونا ہے میں سب تو پہلے میں مجرم میں اپنا اصا ان لوگوں دی قدر نہیں پائی بندہ آئی زبانی تعریف ہے یہ صرف جنابوں کو اپنے من کو سمجھا گل ہے وقت بہ نازک وہدا پی وقت دے اندر بے برکتی آ گئی ہے برکت ختم ہے نبو ست زیادہ تھی یعنی کہ سال بعد ساکو اتھا نصیب تھی نا پہلے نمبر سے میں یعنی کہ اتنی عظمت اور اتنی محبت اتنی شفقت اور اتنی اتا کے بعد و وقت کو ایک بندہ آئی سبق جو پڑھا دیکھا بازار کی پتہ کر لگا گیا موچی کو جتیاں سی نہ بیٹھا اس کو آتا ہے یار تک جتی سی دے میں بدلے مسئلہ موچی کو کیا پتا بھائی دین دی کیا قدر ہوئی ادیم جتیاں سی سی گال گئی آئی نہ بابا نہ جتیاں پیسے مسل باد قدر نہ تھالے بل پریشان حیران پریشان واپس آ گیا جتی س مسلا سمجسٹ می سی ریتی استاد سمجھدار ہیں استاد فرمایا پوتروتی موتی لگا و سیدا سبزی منڈی چبزی آلے دی قیمت موتی کھیل کے آلو کھڑا ریڑھی اس قیمت کے اسے چائے بدلے چرا نیبو چائے بال تھی دراش موتی بدلے چ استادہ پایا سرری جواہرات لگا وت اتو قیمت لوگ اتو تالے بے مجھے چاہیے ہی جنا گیا نا جوہری کو لوں تو پوچھو سابا سا، جی دا کیا ریٹ اس کہ ساری دکان چاوج واطم نہیں پورا چاہتا اے اتنا عظیم ہی رہ. تالے بل میران اس آخ آد بدلے چرائے گھن گیلوج اے آدھا ساری دکان پاٹ وج ہے اے اے بندہ ہے او وی بندہ ہے وہ بھی دکاندار ہے یہ بھی دکاندار استاداہج کی سبری آلے دزدیک ترائے نیبو کیمت آئی جاؤ ہری آدھ آئی پوری دکان پٹ نے مول واقع نہیں پورا استاد فرمایا میرا ہیرے دی قیمت جا پچھنی ہو وے. جیتے جی. سبزی والے بولوں نہیں ون خریدا اے چواہ حرات دی چو رہ دی کی منڈی چ ہیرے کی قیمت کا پتا لگتا ہے جدہ اسلام نا مول پچھڑا مل پوچھنا صحابہ اپنے شیخ مکرم دی بارگاہ تھوڑی جی جسارت دی اجازت چیاں صاحب نے ایک گل بڑی سونی میاں صاحب فرمند لے فرمائے کچھ بھی منکا لال بھی منکا مرکار اجلا مرکار دوست آخری گزارشات مرکزیت کی بہت بڑی طاقت ہے دنیا بھی سطح سے الاف دی زندگی اور اسلاف دی سیت کی روشنی چل کر قبلہ اگر باطل دنیا کے اتنے مسلط تھی تو مرکزیت کی طاقت نہ تو جر نہیں فر لیکن یار وہ گل کی تیا ہی ایسا قدر نہ پائی اج باطل مسلک پیا کھڑے اور حق اور اہل حق دے حق کے اتال آ نہیں سکتا حق دے موسم خان گیا کہ باطل اور کافر وہ ہر وقت جہاد تدبیر اور فکر دے اندر رہ جنگ قتل جال مسلمان کو مارن دی فکر ہر تے مسلمان جہ ہر شے ہوم کے باوجود خدا دی قسم کر کے آدھا اگر اسادے اندر اتفاق اور ساری مرکزیت مضبوط تھی بنے لیکن یہ مضبوط نہیں تھی کہ بندہ سال بعد آ مضبوط اگر ساڑی مرکزیت مضبوط تھی بنے تے خدا دی قسم کر گیا دا. مولا سونے طاقت افراد دے مقابلے نہ کو افرادی طاقت کی قوم دے مقابلے دے کو قومی طاقت کی لوڑ خدا دی قسم کر گیا دا اگر اص دلوں چوڑ وجو گوس اب قدر کیوں نہیں چنی اے ہاتھ ہی رہا ہے نا مفت مشکلات نہ لانا. Oh, مفسرین بندہ سلمان فارسی پوچھے. Oh, وکڑے دے گلام بنتے انہاں کو کلمہ شریف دی قدر سات ان موتی مل گئے نا. قدر نہیں پائی قدر نہ پا دا مانا کے مقصد سسد کے سسد پیغام کہ بنا چاہیے بزرگ فرمند یا تا بندہ کہیں کو فردہ نہ بناوے جو ودا بناوے تو وقت حکم کو بھی ودا رکھے پہلی گل دری گل مولا سونے کا ایلان پاک اتبا دی اتباع لوگان دا لوگ رب کائنات جنہ لوگ دا رخ مولا سونے دی طرف ہو انہوں دی اتباع جدے اندر میں سب تو پہلے اپنا آخا جدید ساڈے اندر ایک کمزوریاں آئی نا پچھلا روک تو شوق ہوتا ہے ختم کرتا توجہ اے ذوق شوق محبت اے جناب مقدس سوراخ کا ادب نہیں اللہ سونے کے فقیران آ, وگرنا جو یہ فکیر سر نا پتہ نہیں پہ اصد ازرگ واسطے اپنے استاد واسطے اپنے الامائے حقا و سب تو پہلے ادب سکھا میں کل پرسوں ایک بند گال کی یہاں اپنا درویش آئی میں تلخ کلامی تھی گئی ہے ایک درویش نواں آئی ایک پرانا آئی تو او قبلہ استادی المکرم سرکار دی یا کوئی ذاتی وجہ آئی تھی یا کو دینی وجہ آئی کو کوئی ہائی آپ متعلق درمیان کوئی گل تھے بندہ بیٹھا یار میں اپنا نو نو اس پاس اس گل دسو اس پوچھ چاچا اس آخ کہ استاد صاحب اور ذات دی خاطر لڑ پایا جیرے پاسے تھوڑا استاد صاحب چیکنا چاہتے اس ذات دی طرف کیوں نہ ٹور دے گیر اللہ سونے غیرت ہر مومن مسلمان رکھیں یہ ہوسان ذات تو اختلاف کر کھڑو لیکن انگام ہے امام آخری گا امام غدالی فرمین نے فرمایا ہے ایک محبت ایک محبت دا تقاض ہے محبت ہے الفت چاہت انس پیار او دا تقاض ہے کہ جی ریزات نال تھی بنیے وال اس ذات دا حکم بندے کو لٹلدہ فرمایا جی ریزات نال تھی بنیے تا وال حکم تلدہ او حکم آ بندہ پورا کرے دا جو حکم دی ٹال مٹول کر چھوڑے چھے دعا کر اللہ عطا فرماوے اگر کوئی میں میرے کو غلطی خطا ہوئی مولا سونا معافیت عطا فرما میرے کلام دے اندر دے اللہ سونا انا اپنے فکیر لوگ تا دیر سارے سر قائم رکھے اور اس وقت اور اس معاشرے دے ہر فتنے اپنی رحمت دی پناہ فرماوے تاہ ما علینا ماں الاو